صدق اللہ العیم رب شہری سدری و یسلی امری وحل التم السانی یفقو قولی اللہ ربنا الحمنا رشدنا و من شرور ان اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ سب پر اس سے قبل چار نشستیں ہو چکی ہیں اور آج یہ پانچویں ہے یاد ہوگا کہ پہلی نشست میں بعض دوسرے تبہیلی مباحث کے ساتھ ساتھ ہم نے اس صور مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کیا تھا کہ اس کی چودہ آیات کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے دو حصے ایک ایک آیت پر مشتمل ہے آیت نمبر نو جو اس صورۂ مبارکہ کا عمود ہے اپنی جگہ پر نہایت کامل مکمل نہایت اہم مضمون کی حامل ہے اسی طرح آخری آیت جو طویل آیت بھی ہے بہت طویل ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت مکمل اور اپنے مضمون پر مختفی آیت ہے بقیہ بارہ آیات چار چار آیتوں کے تین حصوں میں منقسم ہے پہلا حصہ جو پہلی چار آیات پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے ایک طرح کی تمہید کی حیثیت رکھتا ہے ان چار آیتوں کے مضامین کا خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیں اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہے اس میں گویا کہ ایک اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اگر تم بحیثیت اشرف المخلوقات تم بھی اگر صرف تسبیح و تحمید ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں تمہاری کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے وہ جو میں نے علامہ اقبال کے دو اشعار فارسی زبان کے بار بار سنائے آپ کو کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے لہو اسلم منفی ثواب آتے و لیکن یہ کہ در حقیقت انسان کو جو خلافت عرضی عطا کی گئی اشرف المخلوقات بنایا گیا تو اس سے در حقیقت صرف بندگی نہیں بلکہ عاشقی درکار ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شدہ خواہی نوری مخلوق ہے ملائے ان سے تو اللہ تعالیٰ صرف بندگی اور تصویر و تحمید اور اپنی جو اطاعت ہے صرف وہی اس سے مطلوب ہے لیکن یہ خاکی مخلوق جو ہے اس سے کچھ اور مطلوب ہے وہ کچھ اور کیا مطلوب ہے کہ شہادت پر وجود خود سے خون دوستان خائے اپنا خون دے کر اپنی جان قربان کر کے اللہ تعالی کی ذات اس کی ہستی اس کے وجود اس کی توحید اس کی گواہی یہ ہے اصل میں گویا کے پہلی آیت کا اس صورت کے مضامین کے ساتھ ایک جو گہرا اور لطیف تعلق ہے اگلی دو آیات آیت نمبر دو آیت نمبر تین یہ ایک بہت ہی نمایاں زجر پر گویا کے مشتمل ہیں یا یوحلزینہ امن الما تقول مالا تفلو اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ تمہارے قول و فیل کا جو تضاد ہے زبان سے دعوے ایمان کے اظہار جوش جہاد کا ایک اور اظہار جو ہے اللہ اس کے رسول سے محبت اور عشق کا لیکن عمل تمہارا اس کے برعکس ہے تو جان لو کہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ یہ طرز عمل اللہ تعالی کے غذب کو بھڑکانے والا اور شدید بیزار کن ہے اللہ کے نزدیک تمہارا یہ طرز عمل آخری آیت میں بات کھول دی گئی کہ جسے اس کوچے میں قدم رکھنا ہے سوچ سمجھ کر قدم رکھے جس کو ہو جان ادیر عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں ان اللہ یوقب الزینفی سبھی لہی سب فن کان نہ ہوں اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح جم کر اور ایسی صفیں باندھ کر جیسے کہ سیسا پنائی ہوئی دیوار کوئی قدم پیچھے نہ ہٹے پیٹھ نہ دکھائی جائے انسان اپنی جان قربان کر دینے ہی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ ہے مقام محبوبیت قرآن کے نزدیک بندے کے لئے سب سے اونچا مقام یہ, یہ چار آیات گویا کہ پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے ان پر یہ تمہی بھی دوسری چار آیات میں بطور نشان عبرت سابقہ امت مسلمہ کی مثال پیش کی گئی تم سے پہلے بھی ایک مسلمان امت تھی جس مقام پر آج تم فائز ہوئے ہو تم سے پہلے بنی اسرائیل اسی مقام پر فائز رہے انہیں معذول کیا گیا اسی لیے معزول کیا گیا کہ انہوں نے دین کے تقاضوں کو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا آج تم اس مقام پر فائز کیے جا رہا ہو مبادہ تم بھی وہی روش اختیار کرو یہ دوسرا حصہ چار آیات پر مشتمل ہے جس میں کہ تاریخ بنی اسرائیل کے تین ادوار پیش کیے گئے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا رہا ایک ایک آیت میں ایک ایک دور پہلی آیت آیت نمبر 5 حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا رہا و اسقال اموسا علیہ قوم یا قوم لمت وقد وقت امونانی رسول اللہ علیہ <إِلَئِكُم> کو یاد کرو جبکہ موسا نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایزا پہنچا رہے ہو کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو درا حالے کہ تم خوب جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب فلماضا عزاء اللہ کو لو بہم تو جب وہ کج ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا وہ اللہ اللہ یہ دل اللہ تعالی نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا دوسری آیت آیت نمبر چھ اس میں ان کا طرز عمل حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور یاد کرو جب کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسا نے علیہ وسلات وسلام اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر عظیم ترین معجزات کے ساتھ تو انہوں نے یہ جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے تم جادوگر ہو لہذا مرتد ہو واجب القتل ہو نعوذ باللہ بن ثالق گویا کہ اس درجے بھی ذہنیت مسخ ہو سکتی ہے کسی مسلمان امت کی کہ وہ اللہ کے رسول کو نہ صرف یہ کہ پہچان نہ پائیں یا یہ کہ پہچان لیں تو ماننے پر آمادہ نہ ہو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہیں مرتب اور واجب القتل قرار دیں اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے ان کی گستاخی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی تھی لہذا انہوں نے بجائے اس کے کہ اس معزے کے حوالے سے ان کو پہچانتے انہیں ولد الزنا قرار دیا بعض اللہ اب اس کے بعد کی دو آیات میں کہ جو آج ہمارے درس کا اصل موضوع ہے۔ اس میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے وہ من ازم ام منفطر اللہ القزیب ابل اسلام اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ کے ذمے جھوٹ بات کی منسوب کرے افطرا کہتے ہیں گھڑی ہوئی بات کسی شے کو گھڑ لینا من گھڑت بات اور پھر اللہ افطرا کر کے منسوب کرے اللہ کی طرف وہ ہوا یدھ الاسلام اور یہ طرز عمل ہو اس وقت جبکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اگرچہ نام تو نہیں لیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن مراد ہے خطا حضور صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ اللہ دل قوم اللہ ایسے ظالموں کو نا انصافوں کو ظلم کرنے والوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہاں جو قابل غور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہود نے کس کس اعتبار سے افطراح کیا ہے اللہ پر جیسا کہ میں عرض کر چکا افطرا کے معنی کوئی بات گھڑ کر کسی اور کی طرف منصوب کر دینا اپنی من گڑت باتوں کو من جانب اللہ قرار دینا اس کے ضمن میں مثلا ان کی ایک اہم بات جس کا قرآن مجید میں دو برتبہ تذکرہ ہوا ہے وہ آیت یہ کہ لن تمسن نارو اللہ یا معدودہ یا ایک اور مقام پر معدودات آیا ہے ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن یعنی یہ کہ اگر زبردستی کوئی فیصلہ ایسا کرنا ہی ہوا کہ ہمیں جہنم میں جھونکا جائے اور کوئی دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جہنم کے اندر جھونک دیا تو یہ جھونکنا جو ہے یہ صرف چند دنوں کے لیے ہوگا اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے سورہ بکرا کی آیت نمبر 80 میں نبین سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا تھا کہ اب اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یا یہ کہ تم قول آلہ جہاں لفظ آ رہا امتقلو اللہ تم کہہ رہے ہو ایک بات اللہ کی طرف منسوب کر کے جس کے تمہارے پاس کوئی علم نہیں کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں نہ اس کے اندر اس کے لئے عقل میں کوئی دلیل ہے نہ نقل میں دلیل ہے لیکن تم نے ایک عقیدہ اپنا گھر لیا ہے اور اسے اللہ کی طرح منصوب کر رہے ہو اسی طرح ان کا ایک خیال یہ تھا کہ لے علینا فل امی سبیل امیئین کے بارے میں اور یہاں در حقیقت امیین سے مراد ہے ان کا جو لفظ جینٹائل ہے ان کا تصور یہ تھا کہ یہود یہ ایک علیحدہ گویا کہ انسانوں میں ان کی حیثیت بہت ممتاز ہے علیحدہ ہے باقی انسان جو ہے اگر انسان نما ہے لیکن اصلا انسان نہیں حیوان ہے جینٹائز انہی کو گویمز بھی کہتے ہیں یہ کہ یہ گویا کہ انسان نما حیوان ہے اور ان کو ہم جس طرح چاہیں لوٹیں گھسوٹیں ان پر ظلم کریں تعدی کریں ان کا مال ہتھیار جھوٹ سے کسی طرح سے وہ ہمارے لیے جائز ہے ان کے بارے میں ہم پر معاوضہ نہیں ہوگا یہود کی شریعت میں بھی ظاہر بات ہے شریعت تو حضرت موسا کی ہے علیہ سود حرام ہے آپس میں وہ سودی لین دین نہیں کرتے اس لیے کہ حرام ہے لیکن غیر یہودی کے ساتھ سودی لین دین کرنا اور سود کے ذریعے سے انہیں ایکسپائر کرنا اس کی انہیں کھری چھوٹ ہے تو لئے سا علینا فلم میر گویا کے اللہ کے ذمے یہ بات انہوں نے گھڑ کر لگا دی کہ ہمارا معاملہ اور ہے اور غیر بنی اسرائیل کا معاملہ اور ہے شریعت کا سارا تقاضا جو ہے ہم پر دیانت امانت جو بھی ہے اس کے سارے تقاضے ہمیں صرف یہود کے لیے آپس میں طے کرنے پورے کرنے ہیں لیکن یہ کہ غیر یہود کے لیے بل اسرائیل سے باہر ہم جو چاہیں کریں دھوکہ دیں فریب سے قاب لوٹ خسوٹ کریں ظلم کریں ان کی حق تلفی کریں اس میں ہم پر کوئی ملامت نہیں کوئی گرفت نہیں کوئی وہ حاصمہ نہیں لئے سا لہ نہ لمبی اسی طرح جو غرہ ان میں پیدا ہوا نخنو ابناؤ اللہ واہب ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں اس کا جو اس پر جو تبصرہ اللہ تعالیٰ کا ہے یہ سورہ معدہ میں کم بے ضرو بے کم بلن تم بشرم ممن خلق اے نبی ان سے کہیے کہ اگر ایسے ہی چہیتے اور لاڈ لیتے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پائداش میں سزا کیوں دیتا رہا تمہیں اشوریوں کے ہاتھوں پٹوایا تمہیں نبوکڈ نظر کے ہاتھوں پٹوایا چھ لاکھ تمہارے انہوں، اس نے قتل کیے تھے اور چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا یہ روشلم کی اینٹ سے بجا دی تھی ہے کلس مسمار کر دیا تھا اور ڈیڑھ سو برس تک تمہیں کیپٹیویٹی میں حالت اسیری میں رکھا ہے بیبیلونیا میں تو آخر ایسے لاڈلے تھے اور چہیتے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا تمہیں اسی طرح تمہیں یونانیوں سے کیوں پٹوایا رومیوں سے کیوں پٹوایا اور یہ تو سلسلہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں بھی جاری رہا ہے اس لیے کہ اگرچہ انہیں ایک مرسی اپیل کا موقع دیا گیا تھا حضور کی بے کے وقت کہ اب بھی آسار رب ومکین ہودنا تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر تم اپنی پرانی روش پر قائم رہے اسی کا اعادہ کرتے رہے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے جیسے ہم نے تمہیں اس سے پہلے سزائیں دی ہیں عذاب کے کوڑے تم پر برسائے ہیں ایسے ہی تمہیں سزائیں ملتی رہے گی چنانچہ اس کا آخری رکتا عروج جو ہے وہ اس سدی میں ہو چکا ہے کہ جرمنوں کے ہاتھوں ان کے چالیس لاکھ یا ساٹھ لاکھ افراد ہیں کہ جو قتل ہوئے ہال کے نام سے جو انہوں نے ایک پکچر بھی بنائی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے یہ اہل مغرب کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں کہ وہ پکچر دکھا کر اپنی مظلومیت کا ڈڈورا پیٹتے ہیں تو اگرچہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مبالغے سے کام لیا ہے کہ وہ ساٹھ لاکھ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ سکس ملین ہے کہ جو ختم کیے ہیں ہٹلر نے لیکن یہ کہ چالیس لاکھ کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ تعداد تو تھی اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے بہرحال یہی بات کہی گئی کہ تمہارا یہ غرہ جو ہے بے بنیاد ہے تمہارا یہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ پر اختراک کر رہے ہو اللہ تعالی کے ہاتھوں تمام انسان برابر ہے بل انتم بشروم ممن خلق تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے کہ دوسرے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں ان تین مثالوں کے علاوہ اصل میں میرے نزدیک جو اس آئے مبارکہ کے حوالے سے جو اس ہمارے زیر مطالعہ ہے ومن افطرا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر ایک جھوٹ بات اللہ کی جانب منسوب کرے جھوٹ گھڑ کر اللہ پر اس کو منسوب کر دے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی حضور کی جو دعوت اسلام تھی اس کے اس کے مقابلے میں یا اس کی نفی کے لیے انہوں نے جو سب سے بڑا جھوٹ گھڑا ہے وہ یہ تھا کہ ان اللہ آہدہ اللہ نو مین رسول انحایا قربان ان کا کل ہنار یہ سورہ عل عمران کی آیت نمبر ایک سو ہے جب ہر طرح کے دلائی سے وہ بالکل دلائی کے مقابلے میں لاجواب ہو گئے کوئی اور عزر ان کے پاس نہ رہا تو اب آخری بات یہ کہ ہم سے تو اللہ نے قہد لیا ہوا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جسے آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے ابتدائی عہد میں ابتدائی زمانے میں یہ معاملہ رہا ہے کہ جب قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ کوئی شعلہ آسمان سے اترتا تھا جو اس چھ کو بسم کر دیتا تھا کہ جو قربانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ پیش کرتا تھا سورہ معاہدہ میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کے مابین جو معاملہ ہوا حابیل اور قابیل کا وہ یہی تھا کہ دونوں نے کچھ چیزیں پیش کی ہدیت کے طور پر اللہ تعالی کے جناب میں نظر کے طور پر ایک بیٹا جو ہے وہ کاشت کرتا تھا وہ کچھ اپنے کھیتوں سے جو کچھ پیداوار تھی اس میں سے کچھ حصہ لے آیا ایک بھیڑ بکریاں پالتا تھا وہ ان میں سے چند بھیڑ بکریاں لے آیا دونوں نے اللہ کی خدمت میں وہ نظر پیش کی تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی تو اس دوسرے کی قبول نہیں ہوئی اب ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ظاہری علامت تھی اس سے معلوم ہوا کہ قبول ہو گئی ہے اور دوسری قبول نہیں ہوئی ہے آج ہم اگر کوئی شے پیش کرتے ہیں نظر کے طور پر تو ہمیں تو نہیں معلوم امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے شرف قبول ادا کر دیا ہو کوئی اس کی فوری علامت تو ظاہری طور پر سامنے نہیں آتی لیکن اس وقت یہ معاملہ تھا تو اس کو دلیل بنایا ان اللہ آہدہ اللہ رسول قربان اللہ کو اس طرح کی باتوں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے و من ازلم ظالمین یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے ولہ لا دل کومل فاسقین یہ آیت نمبر پانچ اسی پر ختم ہوئی تھی اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کو اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کی ہدایت تو جو بھی بظاہر کسی غلط روش میں اس وقت مبتلا ہے ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہے گمراہی میں مبتلا ہے اللہ ہدایت تو دیتا ہے لیکن اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہوگا اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا جو کوئی بھی ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے چاہے فی الوقت وہ گمراہی میں ہے بھٹکا ہوا ہے غلط اثرات کے تحت ہے غلط معاشرے کے اثرات جو ہیں اس کے اوپر ہیں اس وجہ سے وہ غلط روی کا شکار ہے لیکن دل کے اندر کوئی طلب موجود ہے چاہے وہ کتنی ہی دبی ہوئی چنگاری ہے اس کے اوپر کتنی ہی راہ آ گئی ہو لیکن یہ کہ اگر دل میں وہ طلب موجود ہے وہ چنگاری موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا لیکن یہ کہ جو شخص فس پر فجور پر ظلم پر شرک پر گمراہی پر زیغ پر کجی پر اڑ جائے اب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ زبردستی اسے ہدایت پر لے آئے اس لیے کہ اگر زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہو تو تو اللہ تعالی آنے واحد میں تمام انسانوں کو ہدایت دے سکتا ہے یہ تو اس کا اختیار بط ہے تمام انسانوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے مابین ہے یسرف کیف یشاہ وہ ان کو جس طرف چاہے جو ہے وہ ان کا رخ موڑ سکتا ہے یہ حدیث نبوی ہے اس اعتبار سے زبردستی ہدایت دینی ہو تو ہر ایک کو دی جا سکتی ہے پھر امتحان کا وہ سارا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے خلق البوتمل حیات لیبلوکم ایوکم کوسن و تو اللہ ہدایت دیتا ہے جو طالب ہدایت ہوتا ہے اس کے لیے رستے کھلتے چلے جاتے اور جس کے اندر ہٹ دھرمی پیدا ہو چکی ہو ظلم مجھل بصیرت حقیقت کو پہچاننے کے باوجود اس کو وہ پھر بھی اپنے تعصب یا حسد کی وجہ سے اپنے کفر اور زیل پر جمع ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا و اللہ اللہ یہ دل اس کے بعد اگلی آیت جو ہے یوری دور اللہ اس کے ذمن میں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ اس کا تعلق بھی در حقیقت حضور کے ساتھ جو طرز عمل یہود کا تھا یہ اسی کی مزید تشریح پر یہ آیت مبار کا مشتمل ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں افواہ منہ سے لیکن مراد کیا ہے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں واللہ اللہ مطم اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا اللہ اتمام فرمانے والا ہے متم جو ہے اس میں فائل ہے اور جہاں بہت زور کے ساتھ کوئی بات کہنی ہو کہ یہ بات تو مجھے کر کے رہنی ہے تو وہاں پر بجائے فیل کے اس میں فائل لایا جاتا ہے و اللہ متم اللہ تو اتمام فرما کر رہنے والا ہے اپنے نور کا ولاؤ کرے ہلکا فرور خا یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ اس کا تعلق یہود کے ساتھ ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر اس آیت مبارکہ کے الفاظ تو عام ہے یوریدون فی اللہ ب اس وقت بھی اس کا نقشہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو مغربی دنیا کا معاملہ ہے عیسائی اور یہود کی قوت مجتمع ہو چکی ہے اس پر کہ جس کو وہ اسلامک فنڈامنٹلزم کہہ رہے ہیں اس کا کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیں اسے کچل کر رکھ دیں یہ نقشہ جو ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ موجودہ صورتحال کو بھی یہ الفاظ کور کر رہے ہیں لیکن اس سباق اور سیاق میں اس کانٹیکس میں جس میں یہ آیت اس صورت مبارکہ میں آئی ہے تو اس کا بنیادی تعلق یہود کے طرز عمل سے ہے یرییدونف اون اللہ بفواہ اور بہت ہی لطیف اس میں ایک طنز ہے اسے تاریخ کہیے طنز کہیے یہود کے کردار پر کہ ایک تو مشرقین عرب تھے وہ بھی حضور کی مخالفت پر قبر کسے ہوئے تھے لیکن یہ کہ یہود کی مخالفت کا انداز کچھ اور تھا مشرقین مکہ کی مخالفت کا انداز کچھ اور تھا وہ جیسے کہ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ سامنے سے وار کرنا الگ اعلان مخالفت کرنا ان کا انداز یہ تھا چنانچہ انہوں نے اپنے مابودا نے کے لیے جانے بھی دی کھل کر میدان میں مقابلے کیے انہوں نے اپنی جانیں نثار کر دی اپنے بتوں کے نام پر یا اپنے جو بھی عقائد تھے آبائی جو بھی طور طریقے تھے ان کے تحفظ کے لیے مردانہ وار میدان میں آئے ہیں مقابلہ کیا ہے جبکہ یہود کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ صرف سازش کے ذریعے سے یا افواہوں کے ذریعے سے انہوں نے چاہا ہے کہ اس دین کا خاتمہ کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنا دیں